مگر ہوا یہ کہ ہم نی سنگت پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا اور نہ تم اہل مدے میں مقم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے ہاں ہم رسول بننی والے ہوئے